آئے کیا انداز ہوگا میرے آقا, آقا کی مبارک باتوں کا اس کی, اس کی باتوں بات کی لذت پہ لاکھوں درور اس کے خطبے, خطبے کی حیبت, حیبت پہ لاکھوں لاخ سلام سبحان اللہ لذت کہتے ہیں سرور کو اور خطبہ واضو نصیحت جب کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے اس کو خطبہ کہا جاتا ہے حیبت سے مراد روب و دبدبا حضرت دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلاۃ کے مبارک منہ سے نکلنے والی پیاری پیاری رحمت والی گفتگو جو تھی پیاری پیاری اور رحمت والی جو باتیں ہیں ان کی لذت و سرور پر لاکھوں رحمتیں اور آپ کے پرکشش خطبہ و بیان کیونکہ صحابہ کرام کا یہ بیان موجود ہے روایاتوں میں کہ جب نبی پاک جنت اور دوزق پر بیان فرماتے تو ہمیں ایسا لگتا ہم اپنی انکھوں سے جنت دیکھ رہے ہیں یا اپنی انکھوں سے دوزق کو ملاحظہ کر رہے ہیں ایک ہیبت تاری ہو جایا کرتی آخرت کی بات ہوتی تو ہچکیاں بن جاتی اللہ اکبر اس حیبت پر بھی لاکھوں سلام اس لذت پر بھی لاکھوں سلام کیا باتیں ہوا کرتی اور کیا مبارک خطبہ ہوا کرتا اور اب اگلے شعر میں اعلی حضرت لکھتے ہیں جس کے, کے گچھے سے لچھے جھڑے جھڑے نور, جھڑے کے, نور کے, کے, کے ان ستاروں ان کی نظہت پہ لاکھوں سلام لچھے سے مراد کسی شے کی کسرت اور مجموعہ ایک ہی شاخ پر جب بہت سارے پھل ہوں یا پھول ہوں تو اسے گچھا کہا جاتا ہے اور لچھے سے مراد پیچیدہ مسائل اچھا اب نظہت سے مراد چمک اور پاکیزگی یہ کس طرح اشارہ ہے یہ کون سے گچھے ہیں یہ کون سے لچھے ہیں اللہ حضرت امام علیہ سرت لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلات والسلام کے نورانی سچے موتیوں کی لڑی جیسے جو دانت مبارک ہے نا جن سے نور کی کرنیں گویا چھن چھن کر باہر آتی اور جب وہ باہر آتی تو گلیاں اور بازار روشن ہو جایا کرتے ایسے نور کے لچھے جھڑتے سبحان اللہ اب یہاں خود نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ جب پیارے آقا علی سلاۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تو دانت مبارک سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تو ان چمکدار ستاروں کی پاکیزگی پر ان کی خوبی پر لاکھوں سلام ہوں میرے آقا جب مسکراتے تو گویا نور کی کرنیں نکلا کرتی مبارک دانتوں کا تذکرہ ہے امامش کو محبت لکھتے ہیں درا دونوں اشار سنیے گا اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نظر پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں تو کیلا ست پیلا کو اس کی باں تو کیلا ست پیلا کو اس کے خود دے گی ہے بت پہ لاکھوں سلام ہو بدلا کو سلام چل کے گوچے سے جڑے نور کے جل کے گوچے سے لچے نور کے ان سی ساروں کی نو سے حوسام مو رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میرت پہ لاکھوں سلام جس کی تفقی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس, اس, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, سلام, سلام جس میں نہرے ہیں شیر و شکر, شکر کی رواں اس, اس گلے کی نزارت پہ لاہم اب چلتے ہیں اس مشکل الفاظ کے معنی کی طرف تسکی کہتے ہیں تسلی کو اور تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو سبحان اللہ اچھا اب شیر کہتے ہیں دودھ کو شکر کہتے ہیں چینی یا میٹھا ہونے کو اور نزارت سے مراد تازگی ہے سبحان اللہ آلہ حضرت امام اہل سنت کس پیارے انداز میں نبی تبسم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کوئی جتنا بھی غم میں ہو پریشانی میں ہو پیارے آکا علی علیہ السلاۃ السلام کے دربار سے اس کو تسلی مل ہی جاتی ہے تو وہ روتا ہوا خوش ہو کر ہنسنے لگ جاتا ہے نبی پاک علیہ کی اس مبارک مسکرانے کی عادت پر لاکھوں سلام صحابہ کرام علی مردوان کہا کرتے کہ ہم نے جب بھی نبی پاک کو دیکھا وہ ہماری طرف جب نظر فرماتے تو مسکرا کر ہی فرماتے اللہ اکبر. اس میں میرے اور آپ کے لیے درس بھی ہے کیا ہم مسکراتے ہیں ہمیں بھی تو دنیا میں مسکراتا چہرہ ہی اچھا لگتا ہے تو ہم بھی مسکرایا کریں انشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوگی اور سنت کی نیت سے مسکرائیں گے تو مسکرانے کا ثواب بھی پائیں گے سبحان اللہ نبی پاک کا جو مبارک گلا ہے اللہ اکبر اس پر بھی ذکر کیا ہے کہ سرکار مدینہ کے گلوے خوش نواز سے نکلنے والی پیاری آواز سبحان اللہ گویا دودھ اور شہد کی نہر جاری ہدایا کرتی نبی یہ پاک تمام لوگوں سے زیادہ اچھی آواز رکھا کرتے اور یہ بخاری مسلم سب میں یہ موجود ہے ہے. میرے آکا کے گلے مبارک کی ترو تازگی پر لاکھوں سلام ہو یعنی میرے آقا کے بول بھی ایسے ہوتے کہ وہ میٹھے ہوتے آج ہم بھی میٹھے بول بولنے والے بن جائیں ایک بڑا پیارا شعر ہے نا ہم کسی کی مدد نہ بھی کر سکیں مگر اچھے بول تو کہ دیں شربت, شربت نہ, دیں نہ, نہ, دیں دیں نہ دیں نہ دیں کرے بات, بات لطف بات سے بات سے. بات شرمت نہ دیں نہ دیں تو کرے بات لطف سے یہ شہد تو کسے واہ شکر کی ہے مگر پرابلم یہ ہے ہمارے پاس کوئی آ جائے تکلیف بتانے ہم مرہم رکھنے کی بجائے اس پر نمک چھڑکا کرتے ہیں ایسا نہ کریں نبی یہ پاک کی مبارک عادت سن رہے ہیں کہ وہ مسکرایا کرتے وہ میٹھے بول فرمایا کرتے کاش سنت پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں آئیے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے تبسم کی عادت پہلا سلام جس میں نہرے ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی نزارت پاکوں سلام جس کی تسکی کی سے روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تب سم قیادت پیلا گھونسلام تب سم قیادت پیلا سلام جس میں مے ہے رے گی شیر تیرا جس میں سبحان اللہ نبی پاک کیا مبارک ہاتھوں کا تذکرہ ہونا ہے ان مبارک ہاتھوں کی مبارک عادتوں کی بات ہونی ہے ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحرِ سماحت پہ لا سلام جس کو جس بارے دو عالم, عالم کی, کی پرواہ نہیں عالم عالم عالم ایسے, عالم بازو, ایسے بازو, بازو کی قوت, قوت, قوت, قوت پہ سلام, سلام, سلام, سلام اچھا اب ذرا مشیر الفاظ کے معنی سمجھتے موج کہتے, کہتے لہر کو جوش کو بہر کہتے سمندر کو سماحت کہتے ہیں جودو عطا کو اللہ اکبر اچھا اب یہاں نبی پاک کے اس مبارک وصف کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا علی اصلاۃ وسلام جس طرف ہاتھ بڑھاتے دستے کرب جس طرف اٹھاتے جودو عطا سے مالا مال کر دیتے اتنا اتا فرماتے کہ سامنے والا گویا یہ کہ جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں کئی حدیثوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ پیارے آقا نے کتنا عطا کیا کہ لینے والے کے پاس گویا سمانے کے لیے جگہ نہ ہوا کرتی نبی یہ پاک کے در پر جو آتا خالی ہاتھ نہ جاتا مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا دست اتا سب سے بڑھ کر سخی تھا درود و عطا کے اس سمندر پر کیوں نہ درود و سلام بھیجا جائے تو اسی سخاوت اسی اتاؤ کی خوبصورت عادت پر آلہ حضرت گویا دردو سلام پیش کر رہے ہیں اور پھر اگلی بات کہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں بار کہتے ہیں با وزن کو اس کے بوجھ کو کہتے ہیں اب آل حضرت دکھ رہے ہیں کہ نبی پاک وہ ہیں کہ ان کے بازووں میں کتنی قوت ہے ان بازووں سے دونوں جہانوں کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے دنیا میں بھی اپنی امت کی فکر ہے محشر کے دن بھی شفاعت کرنی ہے تو بارے دو عالم اٹھایا ہوا ہے مگر پھر بھی پرواہ تک نہیں ہے چہرے پر مسکراہت ہے سکون ہے تازگی ہے ایسے مبارک بازو کی قوت اور طاقت پر بھی میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں بہت خوبصورت تضمین ایک شاعر نے لکھی نا کہ ڈوبا سورج, سورج کسی نے بھی پھیرا بھی بھی نہیں, بھیرا بھیرا را نہیں را را را کوئی را اللہ دیکھا, دیکھا را را را نہیں جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں جس کو بارے دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام یہ دونوں اشعار پھر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے ہاتھ جسم اٹھا غنی کر لی موجے بہرے سماحت خط پہ لاکھوں سلام جن کو بارے, بارے عالم کی پرواہ نہیں پرواں ایسے, بازو ایسے بازو کی بازو قوت, قوت, قوت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جی سنت اونی او او او کر دیا ہاتھ جی سنت او ٹھا کر دیا بلا موسل موجے بری سمات بلا مت بلا گوسلا مستفا جانا کا پہ لاکھوں سلام شمے بز میری دایت لاکھوں سلام